برس اللہ رحمہ اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکیمہ سی تمام خران اور مینان شیمخاران اور باقی تمام سامین کو شمین بافی سلام کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب فیق الحمد بابنِ کا درخت نمبر چھبیس ہے اس میں بچے کو اور دو تین نکات سے بحث کی ایک بات جو یہ ہے کہ بچے کو جب ہم دودھ پلائیں گے تو کل کی درست میں بتایا تھا جو ہے مانگ پر مانگ کے لیے بچے کو دودھ پلانے میں ماں کو اختیار ہے کہ وہ اس کے عوض میں اجرت طلب کریں ہاں جی اور شوہر سے یا اس بچے کے مال سے مارتے کا اپنے مال و دو دوست کے مال سے یا اس کے بچے کے باپ کے مال سے یا یعنی نشوار کے مال سے اس کو اجرت طلب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ بچہ کو دودھ پلانے کا سب زیادہ آدھار اس کی ماں ہی ہے اب آئی فرماتے ہیں آج کے درست میں اور دودھ کتنا عرصات کتنا مہینہ سال دودھ پلائیں تو سر فرماتے وقانہ حد الاضا دودھ پلانے کی مدت اولین کامین دو دو سال مکمل ااولینسال معنی میں حولین دو سال کاملین مکمل دو مکمل سال ہے یعنی چوبیس میں بچے کو دودھ پلانے کا مکمل مدد جو ہے وہ چوبیس مہینہ ہے دو سال حرمتیں ولاؤ اختصرا اگر اتفاق کریں اختصار کریں اللہ عہد ہوا عشرین شارن احد یعنی ایک عشرین بھی یعنی اکیس اکیس چار مہینہ اکیس مہینوں پر اختصار کریں اکتفاء کریں تو بھی لابا سبھی کو حیرش نہیں سب میں بھی ماں باپ پر کوئی گناہ نہیں اگر بچے کو اکیس مہینہ دودھ پلائیں مانگ کا دودھ حرمتیں والا زیادہ شعر اگر کسی مجبور میں جیسے ایک مہینہ زیادہ پلایا اور شاہرین یا دو مہینہ زیادہ پلائیں بھی مسئلہ ان کسی مسئلات کی وجہ سے جیسے گرمی کا موسم ہو ہاں دو تو بند کریں تو بچے کو زیادہ پیاس لانے کا امکان ہو یا بچہ کچھ کمزور ہو اس وجہ سے ایک دو مہینہ زیادہ پلائیں ایک مہینہ یا دو مہینہ یہ مسئلہ ان کسی مسلات اور مجبوری کی بھی نہ پڑیں زیادہ جائز یہ چیز ایک یا دو مہینہ زیادہ پلانا بولا ان کیسا اور اگر کم کریں اور اگر کم کریں من احادی ویشن شہرن اکیس مہینے سے کم دودھ پلائیں کا جورن تو یہ اس بچے پر ظلم ہوگا ہاں جی البتہ یہ کوئی دوسرے مسائل پیش نہ آ جائیں تو کیونکہ دوسرا بچہ بیچ میں آنے کی صورت میں جو ہے وہ دودھ بند کرنا ہی پڑتے ہے مجبوری سے پھر تو آج کل کے دوسرے جو ہے دودھ پلانے پڑے گا وہ تو واضح دودھ ہے ماں کے دودھ جگن بند کرنا پڑے گا اس وقت پھر ماں کا دودھ مضر ہوتی ہے مضر ہونے سے پھر بند کرنے میں ان کو بنا نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے بچے کو ماں پورا پورا دودھ پلانے کے خاطر کیونکہ اس کا حق ہے بیچ میں جو ہے و کریں ایک دو سال کا تاکہ بیچ میں جو ہے نیا جو ہے دنیا میں آنے کے مقدمات فراہم نہ ہو اور پہلے بچے کو دودھ پورا اس کو اس کا حق مل جائے تو یہاں علمان اس کو جائز سمجھتے ہیں <سحن> دوسرے بات پہلے بچے کو اس کا پورا حقم دیا جائے اس مقصد کی خاطر <قصح> تو واضح سا کوئی حارج نہیں ولا زیادہ اگر اضافہ, اضافہ کریں اشارہ ایک مہینہ اشارن یا دو مہینہ یہ مسئلہ کسی مسئلہ اور مجبوری کی تحت زیادہ جیسے ایک یا دو مہینہ زیادہ دے دیں اور ولو ولاونخص اگر کم کریں دودھ دینا بچے کو من احد و عشرین شارن یا ہاتھیں دینے ایک عشرین 20 بیسین اکیس مہینہ کل اکیس مہینے سے بھی کم اگر بچے کو دودھ دے دیں جبکہ کوئی مانے نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں جی کوئی اوزر نہیں ہے تو کانن جورن تو یہ بچے پر ظلم ہوگا یہ بات ختم آج ہمتیں ولاؤ تبارات تبر رات اجنویت اگر جو ہے مفت اور منجانی میں دودھ پلائیں کوئی اجنبی خاتون جو ماں کے علاوہ کوئی اور خاتون دودھ پلائیں کوئی جو ہے تبرو بھی آج، کوئی اجنبی تبرو کریں بالبی ارزا ہی ہے بچوں کو دودھ پلانے میں یعنی وہ مفت میں دودھ پلانا چاہیں کوئی خاتون و راضیۃ الم اور ماں بھی راضی ہو جائے ماں بھی جو ہے اپنے بچے کو دوسرے خاتون سے دودھ پلانے میں راضی ہو جائیں تو جاز جائش ہے تسلیم و حوالہ کرنا اس بچے کو علمت اس مفت میں دودھ پلانے والے خاتون کو حوالہ کرنا جائز ہے جب ماں خود اجازت دے دیں ماں کی رضامندی شامل حال ہو کیونکہ وہ مفت میں پلا رہے ہیں اس وجہ سے ابا کے حرمتیں والم ماں اولا ہر لحاظ سے وہ زیادہ سزاوار ہے بے ازا دودھ بچے کو دودھ پلانے میں ماں سب سے زیادہ حقدار ہے اولا سزاوار ہے بے ازاں دودھ پلانے میں متوار آتاً مفت پلانے میں بھی ماں سب زیادہ حقدار ہے جیسے کہ ہمارے اور ہمیں تو بیچارے منہ سے پلاتے ہیں کون جو ہے ماں کو اجرت دیتے ہیں ہاں جی وہ اب مشتارتاً اگر اجرت بھی لے لیں تو بھی اجنبی کو اجرت دینے سے ماں کو اجرت دینا ہی زیادہ صحیح ہے کیوں اس لیے کہ اجرا لے کے بھی مانگ زیادہ حقار ہے جب دوسرا بھی اجرت لے لیں ماں بھی اجرت لے لیں تو مانگ زیادہ حقدار ہے کیوں اس لیے کہ مانگ کے دودھ جو ہے جس ماں سے یہ بچہ ہے وہ دودھ اس بچے کے زیادہ ہمانگ ہوتی ہے. زیادہ موافق ہوتی ہے اس کے صحت کے لیے اور ساتھ ماں جو ہے جس جی طرح بچے کو سگی ماں چاہے گا دوسرا تو نہیں چاہے گا وہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا جو ہے بچے کے لیے ماں کی گود میں ہونا ہی سب سے زیادہ آفیت ہے اس کے لیے جو ہے اس کی سلامتی کا ضامن ہے اس لیے دودھ بھی خواہ موس میں پلائیں یا خوش لے کے پلائیں دونوں صورتوں میں مانگ جو ہے حقدار ہاں ہے اور جو ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کچھ لینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو ہے میں واقع ہے خواتین پر ظلم ہو رہا ہے اور خواتین کو اگر کوئی خاتون اپنے شوار سے کوئی بات کریں تو وہ کیا سوچیں گے ہاں جی لیکن ان کی حقیقت لوگوں کو نہ پہنچنے کی وجہ سے بھائی چونکہ لوگ تو یہی سوچتے ہیں بس بچے کو دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے اگر دودھ ماں کو دودھ آتی ہو تو جب کہ جو ہے واجب نہیں ہے اس کو استحبابی پہلو رہتا ہے اس کے لیے ثواب ہے مصاف ہے کہ وہ مفت دودھ پلائیں اور لیکن اگر وہ اجرت مانگیں تو اجرت شوہر کو دینا پڑتا ہے ہاں جی اور اگر مفت میں پلائیں تو یقیناً اس کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا نیکی ہے ہاں جی جو اپنے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں اب آگے بچے کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے ہاں جی تو باپ باپ اپنے باپ کی زیر کا فلط باپ پرورش کرتے رہے ہیں باپ اپنے ساتھ سلائیں بٹھائیں یا مانگ سلائیں بیٹھائیں اس کی دیکھ بھال کریں اس میں کس کی ذمہ داری کب تک ہے کہاں تک ہے تو وہ عمل الحضان دوبارل بچے کا جو ہے دیکھ بھال کرنا اس کی پرورش کرنا یہ جو ہے حلعم مانگ جو ہے ان کا نہ لہٰ لون اگر ماں کا دودھ ہے اور وہ دودھ لا یا اور نقصان دہ بھی نہیں کیونکہ بات ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے مختلف وجوہاتی بنا پر تو وہ دودھ دے اور دودھ ماچے کے نقصان دہ بھی نہیں ہے پایہ اور وہ ماں آزاد بھی ہے لونڈی نہیں ہے مسلمتن اور وہ ماں مسلمان بھی ہے غیر مائی بتن اس میں ایسے کوئی عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کی صحت پر اثر پڑے وہ دودھ مانگ کو ماں بچے کو دودھ دے دے تو بچے کے صحت پر کوئی اثر پڑنے والی کوئی عیب بھی اس خاتون میں نہیں تو ایسی صورت میں جو ہے بچے کی پرورش کا حقدار فاہیت تو یہ مانگ احقوص زیادہ حقدار ہے بل والے دے بچے کی پرورش کا اپنے پاس رہنے کا اپنے ساتھ رہنے کا دیکھ بھال کا فی الحال نہیں پہلے دو سالوں میں دو سال تک پیدائش لے کر دو سال تک مانگ زیادہ حقدار ہے جب مانگ کا دودھ بھی ہو آزاد بھی ہو مسلمان بھی ہو اس میں کسی قسم کا ایپ نہیں ہے اور اس کا دودھ بچے کے لیے کسی بھی سے نقصان دہ بھی نہیں ہے فائدہ مند ہے تو اس سر میں پہلے دو سالوں میں مانگ جو ہے بچے پرورش کے زیادہ حقدار ہے اب وہ بچہ ذکرن کا خواہ وہ جو ہے بیٹا ہو اور ان سے یا بیٹی ہو لڑکا ہو لڑکی ہو دونوں کا پہلے دو سال تک وہ پہلے دو سال تک جو ہے مانگ جو ہے حقدار ہے پھر وہ انسن قزر جب ختم ہو جائے پوری ہو جائے مدت الرضا دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے جو کہ دو سال ہے اس کے بعد پھر حرماتی فلاب ہر باپ حق و زیادہ زیادہ دار ہے پرورش کا دیکھ کرنے کا خیال رکھنے کا بے ذکر لڑکے کے لیے بیٹے کے لیے لڑکے کے لیے باپ زیادہ حقدار ہیں ہاں جائے بیٹا جو بیٹے کی دیکھ بھال باپ کریں بولے ماں بیٹی اور لڑکی کے جو ہے دیکھ بھال کے ماں زیادہ حقدار ہیں اس کے بعد جو ہے بیٹا جو ہے باپ کے پاس رہا کریں سویا کریں جو بھی ذمہ داریاں ہیں جو باپ سے مربوط اور بیٹی جو ہے ماں سے مربوط ہے بیٹی ماں کے ساتھ خاص ہے ماں جو بیٹی ماں کے پاس رہے ماں اس کے دیکھ بھال کرنے کے زیادہ حقدار ہیں کب تک الاج صاف سین سات سال تک اب علاطی سے سین یا نو سال تک سات یا نو سال تک جو ہے ماں جو ہے اس بیٹی کی دیکھ بھال کی زیادہ خدار ہے اس کی پرورش کا حقدار ہے نو سال تک کب ان لم یا تجزاب اگر وہ بیٹی جو ہے تو پرانے زمانے میں میں نو سال کے بعد شادی ہو جاتے تھے نکاح ہو جاتے تھے اسی حساب سے بتا رہے ہیں سر سے اگر اس کی شادی نہ ہو جائے اس سے جو ہے لڑکی کی جو ہے بیٹے کی شادی نہ ہو جائے ہاں جی تو اس میں نو سال تک بھی ماں کے پاس رہیں گے ماں اس کی پرورش کا آدھار ہے فائن تجاوج اگر وہ لڑکی اس لڑکی کی شادی ہو جائے ہاں جی تو ساقعت ہے و تو ثاخت ہو جائے گا اس کی پرورش کا معاملہ ہے ماں کے ذمہ سے کیونکہ ماں نے اپنی ذمہ داری پورا ادا کر دیا اب وہ شادی کے شوہر کے گھر چلا گیا ہاں جی تو اس کے بعد ماں کی ذمہ داری ماں سے اس کی پرورش کی ذمہ داری ثابت ہو جائے گا وہ ترجیح اب اس کی دیکھ بھال اس کی جو بھی مصد اس خاندان میں جانے کے بعد جو بھی مسائل پیش آ جاتے ہیں یا دوسری کوئی چیزیں اس ضرورت پڑ جاتی ہیں وہ ذمہ داریاں پلٹ آتی ہیں جو, جو پلٹ آ اس کی دیکھ بھال کے ذمہ داری اب باپ کی طرح اس حوالات کا ایک معنی تو یہی ہے ہاں جی لیکن اس کے دوسرے معنی کا استعمال بھی ہے وہ استعمال کیا ہے وہ استعمال یہ ہے مثلاً جو ہے یہ خاتون یہ بیٹی جس ماں سے پیدا ہوئی ہے وہ وہ جو ہے مشکشن کی وجہ سے وہ شوہر سے جدا ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے ہاں طلاق ہونے کے باوجود بھی جب وہ بچہ بیچ میں آیا تو وہ مانگ ہی اور بچے کے دودھ پلانے کا خدار ہے دو سال تک تو آ لڑی پھر اگر لڑکی ہے تو بیٹے ہیں تو پھر نو یا دس سال تک نو سال تک بھی مانگ دیکھ بھال کرے گی اگر ماں جو ہے ماں کی شادی نہ ہو جائے یعنی اگر وہ طلاق شدہ ہے طلاق ہو چکی ہے سابقہ شوہر سے بچہ ہونے کے بعد یا بچہ پیٹ میں تھا طلاق ہو گیا ہاں جی تو ایسی صورت میں پھر وہ ماں اگر کسی سے شادی نہ کیا ہو تو نو سال تک ماں دیکھ بھال کرے گا ہاں جی لیکن فائن تک اگر وہ ماں آگے دوسری شادی کرنے کی صورت سے اس سے طلاق چک ہو چکا ہوا ہے تو پھر ساخت ہو جائے جی. گا سزانت ہوا دیکھ بھال اس ماں کے ذمہ سے کیونکہ ماں اب دوسرے شاس کے عقل میں چلی گئی تو اس لیے جو ہے اب اس کے ذمہ نہیں رہے گا اور بچی کی جو دیکھ بھال کی ذمہ داری جو تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری پلٹ رہے گی ابھی باپ کے طرح پھر تو مکمل اس کی ذمہ داریاں باپ کے اوپر آ جائے گا اس سے بات کری یہ دوسرا ترجمہ کا اہتمال ہے اس کا بھی اہتمال لیکن پہلا ترجمہ زیادہ واضح طرح ہے ہاں پہلا ترجمہ کہ وہی جو ہے علوماں زیادہ حقدار ہے انسا لڑکی کی دیکھ بھال کا ساپ اسنی نے سات سال تک اور سے نو سال تک ان لم تجوز اگر وہ لڑکی جو ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ شادی نہ کیا ہے اس نے اگر شادی نہ کیا ہو کیونکہ عربوں میں اس زمانے میں نو سال میں شادی ہو جاتی تھی نکاح کم ہو جاتی تھی اس وجہ سے فائن تجوزہ اگر اس لڑکی نے شادی کر لیا اس کی عقت ہو گئی کہیں تو اس ساقاطت حضانت یقینی بات جب دوسرے کے گھر میں چلے جانے کے بعد ماں کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو ماں کے ذمے سے اس کی دیکھ جو ہے ہو کی ذمہ داری پرورش کے و جو پھر پلٹ آئے گا اس سے تانا تو اس کی دیکھ کی ذمہ داری الاوی باپ کی طرف اب یقینی بات ہے دوسرے کے گھر میں چانے کے بعد کچھ مسائل وہاں آپ ڈون کچھ بھی پیش آ سکتے ہیں ان کا خیال رکھنا اور دوسرے کوئی ضروریات ہو تو وہ باپ کے ورنہ جو دیکھ بھال کرنا تھا ماں نے کر لیا آگے فرماتے ہیں ولاؤ کا انغاح ہے جو اگر ہو, کوئی ایک ماں باپ میں سے کوئی ایک حلاً آزاد ہو اور ایک لونڈ غلام ہے یا لونڈی ہے تو جو بچہ پیدا ہو تو آزاد آزاد ہے تو وہ بچہ جو ہے ان میں سے جو آزاد ہے وہ اس کی پر پرورش رہے گا وہ اس کے حذانت و کے کی زیادہ حقدار ہوگا یہ بتا لیں. ولو ولاقان واحد الگر کوئی ایک من اوے ماں باپ میں سے ہولاً آزاد ہو تو حل ہزانت تو دیکھ بھال کی ذمہ داری لہ ہو اس آزاد شاذ کے ذمہ ہوگا و ماں فا دل اگر ایک بچہ دنیا میں آیا پیدا ہو اس کے ماں باپ میں سے دونوں نہیں ہے اور ماں فال ماں باپ میں سے دونوں فاقی تو دونوں موجود نہ ہو تو بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے فلی البالبی تو باپ کے باپ یعنی دادا کے ذمہ ہے دادا جو ہے بچہ و بچی جو بھی ہو لڑکا لڑکی اس کی دیکھ بھال کرے گا وہ ماں دی دادا بھی نہ ہو دادا بھی فاخت ہو جائے یعنی نہ ہو وہ مزندہ نہ ہو تو خلیل اقارب تو اس کے باقی رشتے داروں میں سے لیمن اس شخص کے ذمہ ہے کان منم جو ہو یعنی اس کو وہ حضار ہے جو ہو مینم انہ اقاربی رشتے داروں میں سے آخ سارا شفقتاً زیادہ مہربان جو اس بچہ یا بچی کے لیے زیادہ مہربان ہو وہ ہمیں امیت سے مراد کیا ہے غیرت مند خاندانی لحاظ سے بچے کی دیکھ بھال کے حوالے سے کہیں سا نہیں بچہ خراب ہو جائے بگڑ جائے اس طرح سے وہ بہت غیرت مند ہو اور غیر جو رشتہ سے سب زیادہ غیرتمند ہو اپنے خاندان کے بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے وہ صلاح جو ہے یہاں پر اور صلاحیت رکھتا ہو جو زیادہ سے زیادہ بچے کی دیکھ بھال کی صلاحیت رکھتا ہو دیکھ بھال کی اہلیت رکھتا ہو ہاں تو وہ زیادہ حقدار رشتہ داروں میں سے جب با بھی نہیں دادا بھی نہیں ہے. تو رشتہ داروں میں سے وہ شاخ ان بچے کی جو ہے دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے تو ان تمام رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ شفیق ہو غیردمن ہو حمیتاً و صلاحیت اور دیکھ بھال کی جو ہے توڑ طریقے جس کو زیادہ آتا ہو صلاد رکھتا ہو اہلیت رکھتے ہو بچے کی دیکھ بھال کا تو یہ آج کے درس منتقافی ان شاء اللہ باقی ہم کل کے درس میں پڑھیں گے